اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مجدہ لے کر آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے بے شک اس کے بسنی والے سے تمگاروں ہیں